إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة عمالنا من يهده الله فلا مذلله ومن يذلله فلا هادله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتيه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 وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة غلالة وكل ضرالة في النار فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم المرعود وشاهد ومشهود مهترم استعملين بزرگاندیر نوجوان ساتھیوں دینی ماں اور بہنوں یہ سور بروج کی ابتدائی آیات پڑھی گئی ہیں آپ ادا جانتے ہیں کہ عشر دل چل رہا ہے اور اس کے اکثر ایام گزر گئے ہیں بس مشکل سے دو تین دن رہ گئے ہیں ابھی ہمارے سامنے سب سے مقدس اور خیر و برکت والے ایام ان دس دنوں میں جو ہیں وہ دو ہیں ایک تو ہے میرے بھائی یوم ارفا اور دوسرا ہے یوم النحر یعنی عید الاضحی کا دن یہ یوم عرفہ جو ہے یہ بڑے خیر و برکت والا دن ہے اور اسی کی اللہ تعالی نے قسم کھائی ہے قرآن بات میں دو مقام پر اس کی قسم کھائی ہے پہلا مقام تو ہے سورت الفجر کے اندر ول فجری ولا عشری و شفی کا قسم ہے اے میں اس دن کی جو شفعہ جوڑا ہے جوڑے جوڑے ہیں اور قسم ہے اس دن کی جو تاک ہے ولوت میں جو قسم کھائی ہے اللہ تعالی نے تمام محدثین اور صحاب محسرین اور صحاب کرام کے نزدیک یہاں وطر سے مراد یوم عرفہ ہے تاق والا دن تو so, ایک مقام تو ہے سورہ پجرے میں قسم کھائی اور دوسرا مقام یہ ہے اللہ رب العالم نے فرمایا و شاہد و مشہور شاہد اور مشہود کی بھی قسم کھائی ہے حدیث اس کے اندر آتا ہے امام سن ویر اللہ نے نقل کیا کہ کی مشہور جس کی قسم کھائی ہے مشہور سے مراد یوم عرفہ ہے کیوں سارے حجاج اس دن میدان ارفات اکٹھا ہوتے ہیں اسی لیے اس کا نام یوم مشہور ہے تو قرآن پاک میں دو مقام پر یوم عرفہ کی قسم کھائی وہ شف میں ولوطن میں اور و کے اندر مشہود میں اللہ رب العالمین نے اس کی قسم کھائی ہے چونکہ یہ بڑی عظمت والا دن ہے ہم تمام مسلمانوں کے لیے بڑے خیر و برکت کا دن ہے اور یہی وہ تاریخی دن ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس امت پر اپنے فضل و کرم اپنے انعام اور دین کو مکمل فرمایا جمعہ کا دن تھا چونکہ نبی علیہ الصلاۃ اسلام جو حجت الوداع کیے تھے وہ حجت الویدا جمعہ کے دن آیا تھا یوم عرفہ جمعہ کے دن آیا تھا میدان عرفات میں دے صحیح ہیں روایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃسلام میدان عرفات میں تھے جمعہ کا دن تھا وقوف ارفا کی حالت میں ایسے وقت میں ضبر امین سورة المائدہ کی آیت لے کر کے نادل ہوئے اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا اللہ رب العالمین نے نان کر دیا آج کا دن و عرفات عرفے کے دن ہم نے مسلمانوں اليوم اکملت لکم دینکم تمہارے دین کو مکمل کر دیا وہ اتمنت والے کمن اور ہم نے اپنے انعامات کو بھی پورا کر دیا وردی تو لقم الاسلام ادین اور ہم نے تمہارے لیے جو دین پسند کیا وہ دین اسلام ہے اسی طرح سے یہ ہمارے لئے اور اتنا بہت سارے اعتبار خیر و برکت کا دن ہے تیسری وجہ یہ ہے اس کے خیر و برکت کے ہونے کی اور بڑے عظیم ترین دن ہونے کی نبی علیہ السلاق اسلام نشاط نماتے ہیں متعدد احادیث کے اندر آیا کہ کیا سب سے زیادہ جب سے اللہ تعالی نے ابلیس کو پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کر کے قیامت تک سب سے زیادہ شیطان ذلیل اور خوار ہوتا ہے تو یوم عرفاق ہوتا ہے ابلیس کو اتنا دکھ اتنا تکلیف اور ابلیس کو اتنا صدمہ کبھی نہیں ہوتا جتنا صدمہ یوم ارفا ہوتا ہے بہت ساری روایات ان میں ایک ہدیسی ہے کہ یوم ارفاک ہوں جب دنیا کے سارے جات میدان عرفات میں کچھ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اور فرشتوں پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کو دیکھ کر کے فخر کرتا ہے اور فنماتا ہے میرے فرشتوں یہ میرے بندوں کن بندوں کو ذرا دیکھو امیر ہے غریب ہے بادشاہ ہے آنا ادنا سب ہے ذرا بتاؤ ابھی ہا میرے ان بندوں کو دیکھو یہ دنیا کے اندر میرے ان بندوں کے علاوہ میدان ارفات دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے میری رضا کے لیے کوئی مخلوق حاضر نہیں ہوتی یہ دیکھو میرے بندے تمہیں معلوم ہے اتونی شوشن خبرا یہ کتنے پرا بادشاہ ہے اپنی بادشاہ کو برا کر کے دو سفید کپڑے حرام کے باندھیں گے وہ بھی لبئی اللہ لبئی کہہ رہا ہے ایک ادنا درجے کا مسکین ہے وہ بھی اتنے ہی کپڑے پہنے ہوئے وہی زبان استعمال کر رہا ہے جو بادشاہ کر رہا ہے ولی بھی نبی بھی پیغمبر بھی اور وہی ادنا درجے کے مسلمان بھی سب کے زبان پر ایک کلمہ سب کا حلیہ ایک طرح سب کا عمل ایک ہی ہے تمہیں معلوم ہے کیا چاہتے ہیں میرے فرشتوں کم اندر تو لہم جمیا تم گواہ رہو جتنے بندے ہاں حاضر ہوئے ہیں میں نے سب کے پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا حدیث کے اندر آتا ہے نبی رہے فراط فرماتے ہیں ابلیس گھومتا رہتا ہے اور خوف زدہ رہتا ہے ہم نے کوئی ایسا ہے جس سے ساٹھ سال تک گناہ کروائے ہیں کچھ ایسے ہیں جس سے پچاس سال تک گناہ کروائے کچھ ایسے ہیں جس سے میں جن سے میں نے چالیس سال تک محنت کر کے برائیاں کروائی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے جب اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرتے ہیں فرشتوں گوار ہو ہم نے سب کو معاف کر دیا ابلیس اپنے چہرے کو پیستا ہوا یا ویلتا لتا ہماری بربادی ہاں ہماری ہلاکت ہم نے زندگی بھر محنت کر کے ان کو گمراہ کیا تھا برائی عمر پلا کر رکھا تھا ایک دن کے لیے بر پیدا میدان میں آئے اللہ نے میری ساری محنتیں رائے کا کر کے ان سب کو جہنم سے آزاد کر دیا اللہ رسول ساتھ نواتے ہیں یوم عرفہ سے کوئی ہوتا اس حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ فرشتے بھی حیرت میں پڑ جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اینار ہے میں نے سب کو موقعی مفرت کر دی تو فرشتے کہتے ہیں یا اب بھی فلان یار فلان فلان وفولانا. اے اللہ آپ کیسے معاف کر دیں گے ان میں فلا آدمی ہیں جو اتنے منکرات اور برائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے آج تک وہ فلانن و فلانا سن ایسے فلاں مقام پر فلا اتنی عورتیں کھڑی ہیں اور اتنے مرد کھڑے ہوئے ہیں جو اتنے اتنے گناہ کرتے ہیں ان کی مففرت کیسے ہو جائے گی اللہ کا فرماتے ہیں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں انی گفر میں نے ان کی بھی مسفرت کر دیا میرے بھائی اس لیے بڑے خیر و برکت کا دن ہے نمبر چار نبی علیہ سرات اسلام رشتا فرماتے ہیں اے لوگ یوم عرفہ ہے مامن یومین, یومین, یومین اکثر یومین مامن اکثر من ابدم مینار او کما کار سراستم اے لوگو اللہ رب العالمین رمضان میں بھی اپنے بندوں کو گناہوں سے آزاد کرتے ہیں توبہ کرنے والے کو بھی آزاد کرتے ہیں لیکن سب سے زیادہ پورے سال بھر میں اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں کو جہنم سے آداد جس, جس دن میں اپنے بندوں کو گناہوں سے آزاد کرتا ہے وہ سب سے زیادہ بڑی تعداد یوم عرفہ کو ہوا کرتی ہے ہمارے لیے اسلام نے بڑی خیر و برکت کا دن یوم عرفہ کو بنایا ہے رسول اللہ علیہ وقت رواتے ہیں اب ضرور خیر ابدر العاء دعا یوم ارف اتھا یہ پانچویں چیز ہی یوم عرفہ کے ساتھ مقصود ہے امسود ہے نے ساتھ روایا اے لوگو افضل الدعاء دوا او یوم عرفہ تھا سب سے افضل ترین سب سے بہترین دعا انسان اگر چوبیس گھنٹے میں سال بھر کبھی مانگ سکتا ہے تو وہ یوم عرفہ کی دعا ہے یوم عرفہ کی دعا سے زیادہ خیر و برکت والی دعا اللہ ارشاد مایا کوئی کسی اور دن کی دعا نہیں ہو سکتی اب الدعاء دعا اے دعا اے اور دوسری روایت میں خیر دعا دعا دعا و دعا اے دعا وہ یوم تھا سب سے زیادہ خیر و برکت دعا جو ہوتی ہے سب سے زیادہ خیرات برکات مقصرت اور بخش اور برکتوں والی دعا جو ہوتی ہے آنے وہ یوم عرفہ کی دعا ہے اس لیے یوم عرفہ کا خاص خیال رکھا جائے ہم سوائے ٹی وی پر بیٹھ کر کے خود جات کے مینا اور عرفات کے مناظرے نہ دیکھتے رہیں ہمیں اپنے آمہ میں مشغول رہنا ہے سب سے بڑی چیز ہے دعا کرنا تلاوت قرآن کرنا استغفار کرنا نبی علیہ اس طرح دلاتے اے لوگو خیر عرفتا وعذر ما دلاتے انا من قبلی لا وبی یو نمین کبلی شریق له له الملك وله رہل ہندو کل كل شيء کبھی آپ نے ساتھ نمایا اے لوگ یوم عرفہ کو سب سے بہترین اور سب سے بڑا ذکر اور سب سے بڑی دعا جو میں نے کیا ہے اور ہم سے پہلے سارے انبیاء نے کیا ہے وہ دعا یہ ہے لا اہ وہ را الحمد وہو على کل شعین کدیل اس کو ال رسول نے افضل دل دعا قرار دیا ہے دعائیں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک دعا تو ہے جس کو دعائے طلب کہتے ہیں جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں بنا آتے دنیا ہسانا اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی دے دے اللہ مجھے یہ دے دے, دے اور کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کو جن میں ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے دعائے مس اللہ اور دعائے طلب اور ایک دعا ایک قسم کی دعا ایسی ہوتی ہے زبان سے ہم اللہ تعالی سے کچھ مانگتے نہیں وہ کلمات پڑھتے ہیں جن پر اللہ تعالی نے بہت زیادہ ادر و ثواب کے دینے کا وعدہ کر رکھا ہے تو یہ دعا جو ہے لا الہ الا اللہ یوم عرفہ کی یہ دعا طلب اور مسئلہ نہیں ہے صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس کے پڑھنے سے بہت سارے بنا ہمارے معاف کر دیے جاتے ہیں تو یہ دعا دو قسم کی ہوتی ہے دعا مسئلہ طلب اور دعا عام جو ہوتی ہے میرے بھائیوں یہ یہ کس قسم کی دعا ہے سب سے بہترین دعا یوم عرفہ کو جو اللہ کے رسول نے اور تمام انبیاء نے پڑھی ہے وہ یہی کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ لا اله الا اللہ وحده لا شریک له الملک له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر سوال ایک سب سے افضل مقام سب سے افضل دن میں سب سے افسر دعا یہ تو ہو گئی جو سارے انبیاء نے مانگی تھی لا الہ الا اللہ شریک شریف اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ توحید سے بڑا کوئی عمل نہیں ہوتا شرک سے بچنے کی شرک سے بچنے اور شرک سے اپنے اپنی اپنی عبادت کے سے کوئی بڑی نیکی نہیں ہو سکتی اس کلمے کے اندر لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر بندہ اپنے توحید کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کر کسی کے ہم نہیں کرتے اور اللہ تعالی اس کے ساتھ شراکت کی بیداری کرتا ہے چونکہ سب سے بڑی نیکی میرے بھائی ہے اس لیے فضیلت والے دن اور سب سے افضل مقام یوم ارخاک کے میدان میں یہی دعا پہی تھی آپ حضرات کو بھی چاہیے کہ دعا کو یاد کریں اور آپ دعائیں دے دعائیں مسلح دعائیں مانگنے کے ساتھ, ساتھ اپنے لیے دعا مانگے و عیال کے لئے مانگیں رزق حلال کے لئے مانگیں صحت و تنگرستی کے دعا مانگیں دنیا میں مسلمانوں کی کامیابی فلاہ ان کے ہاں مسلمانوں کے حکام اور امن و امان کی دعا مانگیں اور ساری دعائیں مانگتے ہی رہے کسرت سے ہی دعا بھی پڑھتے رہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ رہول ملک ہو راہول الحمد ہو وہ والا فلیش تاکہ ہماری توحید کا ایران ہو اور اسی کو اللہ تل نے فرمایا افضل لا زلود اللہ کر سول نے فرمایا بندہ بہت ذکر کرتا ہے لیکن سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ لمبا ہے اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں افزل الحا اور افزد الکر کو پہنے کے توفیق میں فرمائے اکورکا واسمات الحمدللہ الحمد للہ وقفہ وسلم ام آباد دعا یوم عرفہ کی فضیلت اور اس کے مقام و مرتبہ کا تذکرہ تسکرے میں ایک دو تین چیزیں اور رہ گئی ہیں ایک بڑی چیز تو یہ ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ جو آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یوم آشورے کے روزے کی کیا فضیلت ہے دس محرم اللہ فرما تو کب پھر اس سے ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتی پھر پوچھا گیا یا سننا اللہ سو میں یوم ارف یوم کے روزے کی کیا فضیلت ہے تو آپ فرما تو کب پھر اس سے کیا یا یوم ارفا کے رودے کے بارے میں کیا پوچھنا ہے اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کی برکت سے دو سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ یہ بڑی فضیلت ہے لیکن دوستو اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ہم روزہ تو رکھیں گے روزہ رکھیں گے بڑی فضیلت حاصل کرنے کا ارادہ ہوگا لیکن اس فضیلت کو حاصل کرنے کی ایک شرط ہے روزے دار روزہ رکھ کر کے جو عجر و ثواب چاہتا ہے ایک تحاد گدار تحجن کی نماز پڑھ کے جو عجر و ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے دوستو ایک شرط ہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ اپنے صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلات نے بندوں کے امان بندوں کے نیک امان ہفتے میں دو دن پیش کے آتے ہیں ایک تو یوم السمین پیر کو اور دوسرا جمعرات کو جب بندوں کے امان کہیں ایسا نہ ہو ہمارے یوم کے رودے کے ساتھ بھی یہی ہو جائے اس لیے یہ شرط ضروری ہے یاد رکھنا اگر ہم چاہتے ہیں کہ یوم عرفہ کے روزے سے ہمارے دو سال کے براہ ماف ہو تو یہ شرط اپنے اندر پیدا کرو نبی علیہ رہیز سراب سامنے شاہ کماتے ہیں جب بندوں کے نیک امان رب العالمین کے سامنے ہفتے میں دو دن پیش کیے گئے جمع اور پیر کو تو سارے بندوں کے امان ان کے نیکی اللہ قبول کرتا جاتا ہے لیکن دو بندے ایسے جو دنیا میں آپس میں لڑتے ہیں آپس میں جھگڑتے ہیں بات چیت بند کر رکھے ہیں ایک دوسرے سے کینا کپٹ حسد رکھتے ہیں اس قسم کے بندوں کے دو بندوں کے امال جب رب العالمین کے سامنے پیش کیے دنیا میں کتنے بھی فطیلت والے امان ہو جب یہ دونوں اعمال پیش کیے گئے تو رب العالمی فرماتے ہیں پرست ارکا دئی نہیں ان دونوں کے امال کو میرے سامنے سے ہٹا دو یہ کہیں نوگ نہ آ جائے ذرا سوچنا زندگی گزر گئی ہوگی چاچا سے لڑتے چاچا سے لڑتے گے زندگی آدھی زندگی گزر گئی ہوگی اپنے سگے بھائیوں سے بات چیت بند کر رکھا ہوگا اور جو بند کر رکھا ہے صرف دونوں کی بیویوں کی لڑائی کی بنا پر بچوں کی لڑائی کی بنا پر کتنے ایسے ہوں گے جو اپنی سگی پھوفی اور خانہوں سے بات چیت بند کر رکھی ہوگی کتنے ایسے ہوں گے جن کی پڑوسیوں سے بڑی لڑائی جاری ہوگی وہ کون سا ثواب ملے گا میرا سوچو آپ صحیح مسلم کی حدیث و روایت ارکو ہاتھ نے میرے فرشتوں یہ آپس میں لڑنے والے دو مسلمان جو ناراض ہیں ان کی سارے امال کو میری نگاہوں سے ہٹا رکھو ان کو یہاں سے ہو لوٹا ہوتا جب تک یہ دونوں آپس میں مصالحت نہ کر لیں ان کی کوئی نیکی میرے سامنے نہیں لانا نہ میں قبول کرتا ہوں نہ میں ان کی نیکیوں کا ثواب دیتا ہوں اور نہ ان کی نیکیوں سے ان کے گناہوں کی بفرت کروں گا اپنے اپنے امال کو سوچو ارکو ہادی سلیہ اسی لیے میرے بھائیوں ہمیشہ ایک دوسرے کو یاد رکھیں یہ یوم عرصہ خیر برکت کا دن ضرور ہے لیکن صحیح بخاری اور مسلم کی روایت نوی رہا شام میدان عرفات میں ہیں اور یہی خطبہ آپ نے یوم انہاروں کو میدان مینا میں بھی دیا آپ اونچی پر سوار ہیں ایک لاکھ چالیس ہزار کے قریب آپ کے سامنے مجمع ہے اور بیچ میں بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کا جملہ سن کر کے پیچھے تک پہنچاتے ہیں آپ نے فرمایا اے لوگو ویو شاہداں ویو برا دن ہادا اے میرے صحابیوں درا تمہیں بتا سکتے ہو ائ یوم نادا یہ آج کون سا دن ہے معلوم ہے سب کو معلوم تھا کہ یوم النہر یوم عرفہ لیکن صحابہ کہتے ہیں ہم لوگوں نے کہا اللہ و رسول او کیوں ہر چیز میں تبدیلی ہو رہی تھی شاید کلیا رسول اس کا نام بھی آج بدل دیں گے یوم النہر رکھا اور یوم عرفہ کا نام بھی بدل دیں گے رہیشراج صاحب نے فرمایا آئی یہ شہری شوہر نہادا یہ کون سا دن ہے آئی مرد نہاد کون سا شہر ہے یہ کون سا مہینہ ہے تین سوال کیا صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تم کو معلوم نہیں ہے یہ مینا اور عرفات ہے یہ برد حرام ہے حرمت والا مہینہ ہے حج کے حالت میں ہو اور شہر بھی معلوم ہے مہینہ بھی معلوم ہے وہاں داں اور معلوم ہے یہ یوم عرفہ اور یوم نہ یہ تو ہم بھی جانتے تھے جواب دینے کے ارادہ تھا لیکن ہم لوگ سوچ رہے تھے شاید آج ان کا نام ہی آپ بدل دیں گے بلد حرام کا نام بدل دیں گے شہر حرمت والے مہینے کا نام بدل دیں گے اس لیے ہم لوگ خاموش ہیں آرے فرما یاد رکھو یہ حرمت والا دن ہے میدان عرفات اور میدان منا ہے حالت احرام میں ہو حج کی حالت میں ہو حج والا مہینہ ہے برد حرام میں ہو آج جی شیخ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون دوسرے مسلمان کا مر دوسرے مسلمان کی عزت حرام ہے ایسے ہی قیامت تک دنیا میں جہاں کہیں بھی رہو گے انت ما وام کم وادم حرام علیکم کام آدھا فی شہر کم آدھا وی برد کم آدھا جیسے آج حالت حرام میں ہرمت والے مہینے میں ایک مومن کا ما حرام ایک مومن کی بے عتی کرنا حرام ایک مومن کی جان لینا حرام ہے یہاں سے جاؤ گے تو ہمیشہ دنیا میں جہاں گے ویسے ہی مومن بھائی کی عزت حرام ہوگی مومن کی جان حرام ہوگی اور مومن کا مال بھی حرام ہوگا نبی رہ نے یوم عرفہ کو اعلان کر دیا کہ کسی مسلمان کی یہ جائز نہیں کہ کسی مسلمان کا مال ہڑپ کرے کسی مسلمان کی بےزتی کرے یا کسی مسلمان کی جان لے اور اس کے مال کو استعمال کرے جب تک کہ اس کی اجازت نہ جائے میرے بھائیوں یہ ساری بڑی قراردان کسی سپر پاور مد کے سے نہیں آسمان والے نے قرارداد پاس کیا ہے اور آج سے نہیں آج سے ساڑھے چودہ سو سال قبل پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ سدا کرو ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یوم عرفہ کو جو ایک تاریخی دن بنایا یہ بہت ساری باتیں اور ہیں ان میں سے میں نے یہ چند رکھا ہے جن کا تعلق یوم عرفہ سے ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپس میں الفت و محبت کے ساتھ رہنے کے توفیق نصیب فرمائے ہمیں یوم ہر کو زیادہ زیادہ نیکیاں کرنے کی تو نصیب فرمائے اور جو ہمارے بھائی حج میں گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے اللہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے حکام شیخ خلیفہ اور ان کے آوان و انصار اور ان کے ساتھیوں کے حفاظت فرما ہر بنا ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ بچا لے الا مین ہم جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفظہ اللہ ہر آفت ہر مصیبت ہر پریشانی سے بچا لے ہر آنے والے پورے دن سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرما حضرات سے وہی کام لے جس میں آپ کی رضا ہو امت کی بھلا ہو ملت کی خیر ہو اور ہر ایسے کام سے ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کی ناراضگی ہو امت اور ملت کا نقصان اور خسارہ ہو اللہ رب العالمین دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں ان کی حفاظت فرما ہر مسلم ملک کو امر امان کا گہوارہ بنا دے میرے رب العالمین یہ اتحادی فوجی اسلام کے خاتر جو لڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما ان کی نصرت فرما انہیں غلبہ عطا کر دے اور ان پھر مزید اللہ تعالیٰ قوت و طاقت تصیف کر کے اور دنیا میں امن امان قائم کرنے والی فوج بنا دے اللہ والمسلمات مسلمین اللہ رحمکم اللہ ان اللہ امر بالعدل والحسان و ایتائی دلقربا و انہاء انیفہ الشائع والمنکر والبجی یعظكم لعلکم تذکرون و ادکروا اللہ یدکرکم و دعوه یستجیب لکم و لذکروا اللہ اچھی نہیں ساؤنڈ ساؤنڈ بعض نہیں جاتا نو جا رہا ہے